وہاں کہہ مل امیل من امریکہ یہ درجہ بندی نیچے سے اوپر تک اوپر سے نیچے تک قائم ہے اور سب کے سب لوگ خوف میں مبتلا ہیں حتیٰ کہ یہ حکمران جو کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے وہ امریکہ سے ڈرتا ہے صدر ملک کا جو صدر ہے جس کے ہاتھ میں تمام طاقتیں ہیں وہ بھی امریکہ سے ڈرتا ہے اور یہ حکمران خواہ نہ خواہی رضامندی کے ساتھ یا خوف کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتا ہے امریکہ کی اور دنیا کی بڑی طاقتوں کی اطاعت کرتا ہے تاکہ وہ اس کی حکومت کو باقی رکھیں تاکہ اس کی بادشاہت اس کے بیٹوں اور اس کی اولاد سے ادھر ادھر نہ چلی جائے اس لیے وہ دنیا میں وجود میں آنے والے ان نئے طاوتوں اور نئے خداؤں کی اطاعت کرتے ہیں دل کے ساتھ کرتے ہیں یا بادل ناخاستہ کرتے ہیں بہرحال ان کی اطاعت کرتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں میرے دوستو مسلمان اس وقت اس حالت میں ہیں چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو سب کے سب خوف کی چادر میں بند ہیں جو بات کل کے سبق میں بھی ہم نے کی تھی کہ ڈاروین کا یہ آہت تھا شیطان کے ساتھ اس نے یہ آہت کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کے عذاب کو دنیا میں بطور نظام متعارف کرواؤں گا اور وہ کیا تھا لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کا لباس لوگوں کو پہنانا اور اس میں یہ لوگ اس وقت کامیاب ہیں چھٹے نمبر پر الجوع والامراض بھوک اور بیماریاں اس میں مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے بسب صر قطب المسلمین الصسی نفت ام و فروۃم ویسب بسو توض اما طبقع ونح بنقب القبرا البسناس الباص الجو اما الباسل خوف چونکہ بیت المال کی اور مسلمانوں کی بنیادی دولت مثلا پٹرول گیس وغیرہ اس کی چوری ہو رہی ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ بھی صحیح تقسیم نہیں ہو رہا اس لیے لوگ خوف کے ساتھ ساتھ بھوک کی بیماری میں بھی مبتلا ہیں فل اکثریت فل المسلمین تعیش و تحت خط الفکر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتی ہے مسلمانوں کی اکثریت میں کہہ رہا ہوں تھوڑے بہت لوگ نہیں اسی فیصد مسلمان اس زمانے میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں صحابۂ رضی اللہ دلان مجمعین غریب سے غریب صحابی کے پاس بھی ایک غلام ہوتا تھا جبکہ اس وقت ہم خود غلام ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ زکوٰ کے بعد میں شریعت میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ مال جو کہ ضروری حاجت سے زائد ہو اس پر زکوت ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے ضروری حاجات سے جو زائد ہو اور ضروری حاجات میں علماء کرام نے مرکب کا تذکرہ کیا ہے غلام کا تذکرہ کیا ہے گھر کا تذکرہ کیا ہے جبکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ستر فیصد آبادی ان نعمتوں سے محروم ہوتی ہے گاڑی کم سے کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے مرکب کہ جس میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کہیں جا سکے کوئی کام ہو تو اس کو نمٹا سکے نہ گوڑا ہے نہ گاڑی ہے نہ گدائے نہ خچر ہے خود ہی گدا اور خود ہی کھچر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے हم. غلام کیا اس کے پاس ہوگا خود غلام ہے گھر تو آج کل لوگوں کے پاس اکثر نہیں ہوتے اور جن کے پاس گھر ہوتے ہیں وہ بھی انشورنس شدہ ہوتے ہیں قرضوں پر ہوتے ہیں سود کی بنیاد پر ہوتے ہیں بہت ہی کم لوگ گھر کے مالک ہوتے ہیں ان ہوائد سے زائد اگر پیسے کسی کے پاس ہو جس پر قرض بھی نہ ہو اس پر زکات واجب ہوتی ہے جبکہ اس زمانے میں ہمارے اکثر مسلمان ان ضروری ہوائج سے بھی محروم ہوتے ہیں ان بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ عالمی اعتبار سے اس موضوع کے لیے خاص جو تحقیقاتی ادارے قائم ہیں یہ ان کی رپورٹیں ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے کمان كثيرا من بلاد المسلم مثل بلاد القرن الفریق و بنگلہ دیش و سوا تجتاحا المجاعت و الامراد القوارف اللہ تحسد البشر کلثنا جیسے بہت سارے مسلمانوں کے ممالک جیسے افریقہ کے ممالک اور بنگلہ دیش وغیرہ ان میں قحط بیماریاں اور مصیبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر سال لاکھوں کے اعتبار سے لوگ مر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اکثر ممالک میں چونکہ مال و دولت جو ہے صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے اس لیے لوگ بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو صحت کے عالمی اصول ہیں ان سے بہت ہی نیچے زندگی گزارتے ہیں مثال کے طور پر صحت کے اصولوں میں یہ بات ہے کہ پانی صاف پیا جائے اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کو صاف پانی میسر ہے گندے جوہڑ کے تالاب کے پانی لوگ پیتے ہیں ننگ دڑنگ زندگی گزارتے ہیں نہ کپڑا ہے نہ روٹی ہے نہ مکان ہے لاجیب زندگی ہوتی ہے لوگ پھر اس کے نتیجے میں بیماریاں ہوتی ہیں اور بیماریوں کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں میرے دوستو ان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی کی وجہ سے لا علاج بیماریاں اور وبائیں جنم لیتی ہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ پولیو کی بیماری ہے کہیں آپ دیکھیں گے معذوری ہے کہیں آپ دیکھیں گے دماغی کینسر میں بچے مبتلا ہیں خون کی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں زیابت شوگر وغیرہ ہر قسم کی ایسی بیماریاں جن کے نام تک ہمارے باپ دادا نے نہیں سنے تھے اس طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان کے امکانات بھی ان بیماریوں کو قابو کرنے کے لائق نہیں ہوتے اور ان بیماریوں کا علاج کرانا ایک غریب خاندان کے لیے ناممکن ہے جو لوگ بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پالتے ہیں وہ کس طرح آخر لاکھوں روپے کو خرچ کر کے اپنے بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوائی بھی اللہ تعالی نے ساتھ اتاری ہے لیکن وہ دوائی اتنی زیادہ مہنگی ہے یا کفار نے اسے مہنگا کر دیا ہے کہ غریب خاندان اس علاج کو کرانے کے قابل نہیں ہوتا